شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے ساتویں نقطے میں جاری ہے ساتویں نقطے میں استاد محترم نے خلافت کے سقوط کے اسباب اور ان مذکورہ اسباب کے نتیجے میں اسلامی معاشرے کی کیا حالت بنی اس کی تصویر استاذ محترم یہاں پیش فرما رہے ہیں کل کے سبق میں استاد محترم نے سیاسی منظر نامہ پیش فرمایا تھا آج کے سبق میں انشاءاللہ اللہ اقتصادی صورتحال حال کا جائزہ لیا جائے گا تتوقف سلامت القتصادی هو ہو استاد محترم فرما رہے ہیں کہ تجارتی ترقی کا جو دار و مدار ہے وہ ایک اہم اساسی بنیادی نقطے پر ہے اور وہ اساسی بنیادی نقطہ ہے امن و امان یعنی تجارت کی ترقی معاشی ترقی کا دار و مدار امن و امان کی صورتحال پر ہے امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی تو تجارت زراعت اور اقتصاد کا پہیہ صحیح چلے گا اگر امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی تو مسلسل کام کرنے کی ترتیب بھی نہیں بنے گی اور نہ ہی پیداواری قوت کو آگے بڑھایا جا سکے گا اور نہ ہی جو کچھ آپ تیار کر رہے ہیں پیداوار کی صورت میں ہو یا مصنوعات کی صورت میں ہو انہیں آپ بازار لے جا سکیں گے اور نہ ہی تجارت کر سکیں گے امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی تو اقتصادی ترقی کا پہیہ جو ہے رک جائے گا اکثر امن و امان کی صورتحال کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہے انقلابات بغاوتیں امویوں کے دور میں اور پھر عباسیوں کے پہلے دور میں بہت بڑے بڑے انقلابات اور بغاوتیں ہوئی ہیں ان انقلابات اور بغاوتوں کو ختم کرنے میں دونوں حکومتوں کی کافی توانائی صرف ہوتی رہی لیکن اقتصادی اعتبار سے کچھ زیادہ نقصان اس وقت نہیں ہوا اس لیے کہ ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے ان دونوں حکومتوں کے پاس خاطر خواہ قوت اور طاقت موجود تھی اور دوسری یہ بات ہے کہ فتوحات کی کثرت کی وجہ سے عموی خلافت میں اور عباسیوں کے پہلے دور میں لوگ بہت اچھی زندگی گزارا کرتے تھے لوگ معاشی اعتبار سے بہت اچھی حالت میں تھے اور یہ جو انقلابات تھے یہ غریبوں یا فقیروں کے انقلابات نہیں تھے بلکہ در اصل یہ انقلابات سیاسی انقلابات ہوتے تھے جن کا مقصد خلافت کو زیر کر کے اپنے قابو میں کرنا ہوتا تھا یعنی اپنے اقتدار کے خاطر خلافت کے خلاف لڑائیاں ہوا کرتی تھی یا قبائلی تعصبات کی بنیاد پر فتنے کھڑے ہوا کرتے تھے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قدرتی طور پر بعض مشکلات ہر حکومت کے سامنے ہوتی ہیں جیسے قحط یا زراعتی پیداوار کا آسمانی آفت اور قدرتی مصائب کے نتیجے میں تلف ہو جانا ضائع ہو جانا لیکن ان مشکلات پر قابو پانا اللہ کے فضل و کرم سے ان کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا اما فی الحص العباسی الولاة وعمال الخراج لیکن عباسیوں کے دوسرے دور حکومت میں غریب اور فقیر لوگوں نے والیوں اور ٹیکس وصول کرنے والے خراج وصول کرنے والے افسروں کے خلاف زبردست بغاوتیں کی جن میں سے ایک یہ خبشیوں کی بغاوت تھی جو کہ پندرہ سال تک جاری رہی اس میں بہت سارے لوگوں کا خون ہوا بڑے بڑے شہر تباہ ہوئے کھیتوں میں کام کرنے والے کسان ناپید ہو گئے اس لیے کہ کھیتوں میں کام کرنے والے اکثر یہی حفشی اور افریقہ کے کالے لوگ ہوا کرتے تھے جو کہ اب انقلابیوں میں بدل چکے تھے اس زنجیوں ہفشیوں کے انقلاب کے بعد کرامتا کا انقلاب شروع ہوا جو کہ دراصل دینی پردے میں ایک بہت بڑا سیاسی انقلاب تھا مجوسیوں کی طرف سے یہ ستر سال تک جاری رہا ان کے انقلاب میں تو امن و امان کی صورت حال تباہی سے دوچار تھی ڈاکو نے شہروں میں گاؤں دیہات میں لوٹ مار مچا رکھی تھی لوگوں کو قتل کرنا لوگوں کی جان و مال کوئی چیز محفوظ نہیں رہی دیکھا دیکھی گاؤں دیہات کے جو بدوی ہیں یہ بھی تاجروں کے قافلوں پر حتی کے حاجیوں کے کاروانوں پر حملے کرنے لگے فتح و کفت تجارہ وم سنوات حج تجارت رک گئی اقتصادی ترقی کا پہیا جام ہو گیا حج کئی سالوں تک رکا رہا کل افطرابیا وزاد علیحا طوالیہ فیبان الحال و تلب امن و امان کی خراب صورتحال کے نتیجے میں اقتصادی ترقی کیا ہونی تھی تباہی و بربادی تھی ہر طرف قدرتی آفتوں نے الگ تباہی مچائی ہوئی تھی زلزلے سیلاب اور آندھیوں کے نتیجے میں زراعتی زمینیں برباد ہو چکی تھی نتیجہ کیا تھا میرے بھائیوں قحط فقر و فاقا اور پھر مختلف قسم کی وبائیں جس نے لوگوں کو کاٹ کر رکھ دیا اور لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا استاذ محترم نے یہاں یہ تجزیہ فرمایا ہے کہ خلافت عموی میں اور عباسیوں کے پہلے دور میں بھی انقلابات اور بغاوتیں ہوتی رہتی تھی لیکن معاشی اعتبار سے لوگ خوشحال تھے عباسیوں کے دوسرے دور حکومت سے جو کہ انتہائی ابتری اور کسم پرسی اور کمزوری کا ایک وقت تھا اس میں ان انقلابات اور بغاوتوں نے بڑی تباہی مچائی اقتصادی ترقی رک گئی مسلمان مختلف قسم کی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے یہاں پر بطور حاشیہ میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلّۃ والسلام کی جو دعا اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے اس میں ابراہیم علیہ اللہ نے جو سب سے پہلی چیز مانگی ہے وہ ہے امن و امان وید ابراہیم امین امن و امان بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اللہ جل جلالہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں کتاب و سنت کے سائے میں شریعت کے عدل و انصاف کے سائے میں امن و امان کی عظیم نعمت عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی سیاسی معاشی تجارتی تمام حالات درست ہو جائیں گے اللہ جل جلالہ اس امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں بہترین طریقے سے فی سبیل اللہ جہاد اور قتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس وقت ہمارے ممالک میں حاکم ان ڈاکوؤ بدماشوں اور لٹیروں کا صفایا ہو سکے اور مسلمان امن و امان کی نعمت سے فائدہ اٹھا سکے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته